سمینند جزاک اللہ جی رول نمبر چھ آپ بتائیں کہ پرانے کو کیا کہتے ہیں عربی میں پرانا کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں رول نمبر چھ جی بالکل قدیم جزاک اللہ اچھا جی رول نمبر چودہ آپ موجود رول نمبر چودہ جی مجھے میں نے آپ کا جواب سن لیا ہے میں نے آپ کو جداقلہ بھی کہہ دیے اور مجھے نیٹ کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں اگر کسی اور کو کہہ رہے ہیں تو پھر الگ بات ہے پتا چل گیا تھا کچھ کچھ لیکن دونوں باتیں چونکہ ملی جلی تھی تو میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی شکوا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اچھا جی آ جائیں سبق کی طرف آ جائیں شروع میں دیکھیے شروع میں ادر سادر آ جائیں سب کتاب کے شروع میں اور اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے سکائپ والے بھی اور مکسلر والے بھی جی اب دیکھیے یہاں پر تین باتیں انہوں نے کی ہیں عدر سادس ساشر کے اندر تین چیزوں میں تقسیم کیا ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے سبق کو کبیر صغیر اور متوسط کبیر صغیر اور متوسط ہر ایک چیز کے ساتھ یہ تینوں صفت صفات استعمال ہوں گی کبیر کہتے ہیں آپ لوگوں نے الفاظ کے معنی کے اندر یاد کر لیا ہوگا یقینا کبیر کہتے ہیں بڑے کو بڑی چیز بڑا آدمی وغیرہ وغیرہ کبیر صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو ٹھیک ہے کبیر بڑا صغیر چھوٹا اور ایک ہے متوسط یعنی درمیانہ چھوٹا درمیانہ اور بڑا یہ تین درجات ہوتے ہیں ویسے بھی عام چیزوں کے اندر کہ فلاں چیز بہت چھوٹی ہے فلاں چیز درمیانی ہے فلاں چیز بڑی ہے یا انسان کی کوئی ساری کیفیات ہیں کہ وہ چھوٹا ہے درمیانہ ہے یا بڑا ہے ٹھیک ہے تو کبیر بڑا صغیر چھوٹا متوسط کیا چیز درمیانہ رول نمبر چھ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی کبیر صغیر اور متوسط ٹھیک ہے اب ان تینوں کا ہی استعمال ہوگا کہاں پر اس سبق کے اندر تینوں کا صغیر کا کبیر کا اور متوسط کا ٹھیک ہے صغیر کبیر کیا ہے وہ آپ یقیناً آخر میں پڑھ کے آ چکے ہوں گے باقی قاعدہ کیا تھا قاعدہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے یہ لکھا تھا کہ عربی زبان میں موصوف جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور اس کی صفت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو وہ کیا ہوتی ہے بعد میں ذکر کی جاتی ہے یعنی موصوف اور صفت ایک چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے مثلاً کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی بڑا ہے ٹھیک ہے فلاں آدمی بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ فلاں کی صفت بیان کی ہے کہ فلاں بڑا ہے تو اس کی صفت ہے کبیر یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی چھوٹا ہے اس کی صفت ہے صغیر ٹھیک ہے یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ متوسط ہے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے درمیانے درجہ کا ہے تو کہہ دیں گے متوسط تو یہ کیا ہے ساری کی ساری اس آدمی کی صفات ہیں ٹھیک ہے تو جس کی صفات بیان کی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں موصف جس کی صفت بیان ہوتی ہے اس کو موصوف کہہ دیتے ہیں ویسے بھی عام طور پر آپ لوگوں نے اردو کے اندر بھی سنا ہوگا کہ موصوف تشریف لائے تھے یعنی جن کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہتے ہیں باتوں باتوں میں ایک آدمی کہہ دیتا ہے جی جی موصوف تو ہمارے ہاں بھی تشریف لائے تھے تو موصوف جن کی بات چل رہی ہے تو موصوف جس کی صفت بیان کی جائے اور صفت کس کے لیے ہوتی ہے موصوف کے لیے ہوتی ہے اب قاعدہ یہ ہے کہ موصوف صفت میں تو پہلے ہمیشہ کیا آتی ہے موصوف پہلے آتا ہے اور اس کی جو صفت ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے یعنی پہلے موصوف پہلے موصوف پھر کیا ہے اس کی صفت ٹھیک ہے پہلے موصوف اور اس کے بعد اس کی صفت صفت کہتے ہیں چاہے اچھی ہو یا بری ہو اچھی ہو تب بھی اس کو صفت کہیں گے بری ہو تب بھی اس کو صفت کہتے ہیں یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے یہ تو اس کی صفت ہو گئی ہے اور یہ اچھی صفت ہے اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت برا ہے تو بھی اس کی صفت ہے یہ کہ بھئی اس کی برائی بیان کی ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے قاعدے کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ موصوف اگر مذکر ہوگا تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی ٹھیک ہے جی اور اگر موصوف اگر کیا ہو مونس ہو تو صفت بھی کیا ہوگی مونس ہوگی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے مانس اور مضکر اور مونس ہونے میں موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے مکسلر والوں کی لگ گئی کیا لگ گئی مکسلر والوں کی لگ گئی خیر تو اب آ جائیں کتاب کی طرف شروع میں کہ ایک تو یہ تین چیزیں ہوں گی کبیر صغیر اور متوسط تین الفاظ کا استعمال ہوگا جی ٹھیک جی. جی تو سعد ساشر کبیر صغیر متوسط ہا کتابن کبیر اب دیکھیے سب سے پہلا ہے ہاں سب سے پہلا لفظ ہا کتابن کبیر اب دیکھیے کتاب کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے ہا کتابن کبیر یہ کتاب بڑی ہے یعنی یہ ایک بڑی کتاب ہے ٹھیک ہے یہ بڑی کتاب ہے یعنی کتاب ہونے میں وہ کتاب چھوٹی بھی نہیں ہے یا متوسط بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے بڑی کتاب ہے تو ہاذ کتاب ان کبیر یہ کتاب بڑی ہے تو اب دیکھیے اس کے اندر کتاب ال ان... کبیر کبیر کا لفظ استعمال ہو رہا اس ہے جملے کے اندر دوسری بات یہ کہ کتاب کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ کتاب چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو کتاب ان کبیر اس کی صفت بیان ہوگی کہ بڑی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ موصوف اور صفت کے موصوف اس جملے کے اندر کیا ہے کتاب ان موصوف ہے ٹھیک ہے اور کبیر ان کیا ہے اس کی صفت ہے جی کیوں آپ کو آواز نہیں آ رہی نئے آنے والے طالب علم ان کا خیال کیجئے جی رول نمبر چھ آنی تو چاہیے ویسے آواز کیونکہ کال کے اندر آپ آلریڈی موجود ہیں تو آنی چاہیے جی تو کتابن کبیر کیا ہے ایک بڑی کتاب تو کتاب کیا ہے موصوف یعنی اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بڑی کتاب ہے یا چھوٹی ہے یا کیسی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کبیر ان اس کی کیا ہے صفت ہے اور پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ موصوف اور صفت کے اندر مطابقت ضروری ہے مذکر اور ماننے سونے میں یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی اور اگر موصف منس ہے تو اس کی صفت بھی منس آئے گی یعنی تذکیر اور تانیس مذکر اور مانس ہونے میں تو یہاں کتاب ان کیا ہے مذکر ہے کیونکہ اس میں منس کی علامات جو ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی تو کتاب ان مذکر ہے تو کبیر اُن بھی اس کی صفت لائے ہیں وہ بھی کیا لائے ہیں مضکر لائے ہیں ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ کتاب منس ہوتی تو اس کی صفت بھی کیا کیا جاتا مونس لائی جاتی جیسے آگے اس کی مثالیں بھی آ رہی ہیں کہ جہاں پر مصروف مانس ہوگا اور اس کی صفت بھی کیا ہوگی مانس ہوگی تو ہادہ کتاب القبیر کتاب الکبیر موصوف صفتیں اور پورا جملہ ہے کہ یہ کتاب پڑھی ہے آگے کہہ رہے ہیں جی ہادھا کتابن صغیر یہ کتاب چھوٹی ہے ہاتھا کتابن متوسط یہ کتاب کیا ہے درمیان درجے کی مکمل تفصیل انہی تین جملوں کے اندر بھی یہی چلے گی اگلا جملہ ہے ہارا ولدن کبیر یہ بچہ بڑا ہے بڑا بچہ ہے ولد کا معنی ہے بچہ پڑھ کے آ چکے ہیں آپ لوگ ہارا ولاد الصغیر یہ ب... چھوٹا بچہ ہے ٹھیک ہے چنو منو خاضہ والد المتوسط یہ کیا ہے درمیانہ بچہ ہے نہیں تو بہت چھوٹا ہے نہیں تو کیا ہے بہت بڑا ہے بلکہ درمیانہ ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی مذکر کے حوالے سے بات اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مذکر کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی منس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو ایسے ہی اوپر کہا تھا کبیر صغیر متوسط تو یہاں کہہ رہے کبیرتن سغیرۃن ٹھیک ہے متوسطن وہی بات ہے آخر میں تا لگا دی ہے جو تائے منس منس کی علامت تائے تانیس کی علامت ہے تو سب سے پہلا جملہ ہے ہادی ساتن کبیرۃَََن سا کس کو کہتے ہیں گھڑی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ساتن گھڑی ٹھیک ہے نا تو ہادی ساتن کبیرتن یہ بڑی گھڑی ہے ٹھیک ہے یہ گھڑی بڑی ہے وہی بات ہے کہ ساعتن یہاں پر کیا ہے جی ساتن کیا ہے منَ ہے ٹھیک ہے اس کے آخر میں تا ہے علامت منَ کی تانیس کی تو کبیرتن کے آخر میں بھی تا تانیس کی اور علامت تانیس کی منس کی کیا کر دی ہے لگا دی ہے ٹھیک ہے ہاں تو حاضی سعت ال یہ گھڑی کیا ہے بڑی ہے حاضی سعت الصغیرتن یہ چھوٹی ہے یہ گھڑی حاضی سعت المتوسۃ یہ درمیانی گھڑی ہے اور ہی بنتن بنطنقرتن یہ بچی لڑکی بڑی ہے حاضی بنطنصغیرتَََََََََََََََََََََََََََََ يہ لڑكى ادھر بڑى چھوٹی ہے ہاض ہى بنت المتوسرتن يہ درمیانی بچی ہے لڑکی ہے درمیانی عمر کی اچھا جی اب یہاں پر آگے سوال جواب ہوگا کیا ہوگا یا محمود نام یا سیدی یا محمود اے محمود نام یا سیدی جی میرے آقاب جی میرے نگران جی میرے محترم مسم و بلدت آپ کے شہر کا نام کیا ہے اسم و لاہور میرے شہر کا نام کیا ہے لاہور ہے ٹھیک ہے بلدکہ ہونا چاہیے ویسے اسم و بلا مسم و بلدیکا بلدا لکھا ہوا ہے خیر ہل لاہور بلدتن کبیرۃن کیا لاہور بڑا شہر ہے ٹھیک ہے سوال یہ تھا یعنی استاد نے یا شیخ نے یا قابل احترام شخص نے اپنے ماتحت سے اپنے شاگرد سے پوچھا جی مسم و بلادیکا کہ آپ کے شہر کا نام کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے, شور... میرے شہر کا نام کیا ہے لاہور ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ لاہور بلاد ان کبیرتن کیا لاہور بڑا شہر ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ نام لاہور بلاد ان کبیرتن بالکل لاہور بڑا شہر ہے آگے کہتے ہیں مسم و کا آپ کے ملک کا نام کیا ہے نہیں نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا نہیں ہے مجھے کہاں سے منصوبہ ہو گیا لاہور نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیا ہونا چاہیے مسم و دکھا ٹھیک ہے میں اس پر مزید بھی غور کر لوں گا بظاہر کیا ہونا چاہیے ہاں تو میں نے بتایا نا آپ لوگ سنتے نہیں شروع سے رول نمبر دو میں نے بتایا تھا کہ اس کو ہونا چاہیے مسمو و بلادی کا عسم و بلادی لاہور لیکن میں اس کو مزید دیکھ لوں گا کہ کتاب کے اندر ایسا کیوں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کیا ہو گیا جی مسم دولتی کا آپ کے ملک کا نام کیا ہے خیر مسم دولتی کا آپ کے ملک کا نام کیا ہے اسم دولتی پاکستان کہ میرے ملک کا نام کیا ہے میرے ملک کا نام کیا ہے پاکستان ہے اگلا سوال کیا بڑا شہر بڑا ملک ہے نعم یہ دولت دولتھبیر جی بڑا ملک ہے مسمو مدرستی کا آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے اسم و حاجام الاسلامیہ ٹھیک ہے کہ میرے مدرسے کا نام یہاں پر اسم جامعہ تو نہیں لکھا اس کے جواب میں اسم اس معانی میرے مدرسے کا نام جامعہ علوم الاسلامیہ جامعہ علوم الاسلامیہ ہے بنوری ٹاؤن ٹھیک ہے آگے ہے جی سمین نحیف متوسط سمین نحیف اور متوسط تین الفاظ ہیں اور اس سے آگے جو ہے ان کا استعمال ہوگا سمین آپ لوگوں نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا الفاظ کے معنی میں ٹھیک ہے کہ سمین کہتے ہیں کس کو موٹے کو ٹھیک ہے اور نحیف کہتے ہیں کمزور لاغر کو جی بالکل رول نمبر چھ آپ نے ٹھیک کہا سمین موٹا نحیف کمزور اور متوسط درمیانہ ٹھیک ہے نہ موٹا اور نہ ہی پتلا مڑیل تو درمیانہ ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ ہاضا ولد سوال نہیں ہے بلکہ مطلب ویسے ہی جملے ہیں مڑیل ہاضا ولدن سمینن یہ بچہ کیا ہے موٹا ہے ہاضہ ولد النحیف یہ بچہ کیا ہے کمزور ہے لاغر ہے متوسط وہاں متوسطن اور یہ بچہ کیا ہے متوسط ہے ٹھیک ہے درمیانہ ہے نہ موٹا ہے نہ پتلا ہے ٹھیک ہے حاضی حرۃۃ سمینتن کمال ہے کہ یہ بلی جو ہے یہ بلی موٹی ہے حاضی حرۃۃ الحیفۃَََََََََََََََ یہ بلى كمزور ہے وہ حاديى متوسطتن اور یہ کیا ہے چھوٹ درميانى ہے اب سوال یہ ہے كہ ہل انت سميں جى حل انت سميں كيا جی آپ موٹے ہیں لا بل انا متوسط جی نہیں بلکہ میں کیا ہوں درمیانہ ہوں نہ موٹا ہوں نہ پتلا ہوں کوئی موٹا اپنے آپ کو موٹا نہیں کہتا اور کوئی پتلا اپنے آپ کو پتلا نہیں کہتا کوئی کوئی موٹے ویسے کہہ دیتے کہ میں موٹا ہوں ویسے اور کوئی نہیں کہتا جی لا بلانا متوسط تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں جی میں کیا ہوں متوسط ہوں اگلا سوال ہے حل زمیل و کیا آپ کے کلاس فیلو یا آپ کے دوست کمزور ہیں لا بل ہو سمین نہیں بلکہ وہ کیا ہیں کمزور نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں موٹے ہیں جی اچھا جی آگے ہیں جملے دیکھ لیجیے حادی فاطمہ یہ فاطمہ ہے وطل کا زینب اور وہ زینب ہے ہما طفلطان وہ دونوں بچیاں ہیں فاطمہ طفلت المتوسطن فاطمہ جو ہے وہ درمیانی بچی ہے ٹھیک ہے نہ کمزور ہے اور نہ ہی موٹی ہے بلکہ کیا ہے درمیانی ہے وہ زینبَن طفلت طفلتن نہ اور زینب جو ہے وہ کیا ہے کمزور بچی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا سبق اب آ جائیں ترکیب کی طرف ذرا تمرین کی طرف یہ آ جائے گا آپ لوگوں کا کام اب شاید آنے والے اسٹوڈینٹ کو پتا چلے گا کہ کچھ نہ کچھ کام کی باتیں ہو رہی ہیں جی چلیے جی رول نمبر ایک آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اچھی بات ہے تو سب سے پہلے ہے تمرین کے اندر پہلا عنوان ہے عربی میں ترجمہ کیجیے یعنی اس کے بعد جتنے بھی الفاظ آنے والے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے جملہ جو ہے یہ بڑا عالم ہے یہ بڑا عالم ہے تو اس سبق کو جو ہم نے ابھی پڑھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا جملہ کیسے بنائیں گے کہ یہ بڑا عالم ہے جی بتائیے رول نمبر ایک یہ بڑا عالم ہے کہ عربی بنائیے اور چند ہی لمحوں میں جی اللہ اکبر کبیرہ ہادہ عالم کبیر کبیرون ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر وحسن الجا اچھا جی رول نمبر دو رول نمبر دو آپ موجود جی تو بتائیے آپ کہ وہ درمیانہ گھر ہے وہ درمیانہ گھر ہے وہ اس کے عروی بنا دیجیے جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ عربی کے قواعد ہیں ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی پر تکلم عربی کا تکلم کر سکتے یعنی بول سکتے عربی اور اگر آپ کو کوئی تحریر لکھنی ہو تو آپ ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی عربی کے اندر بھی تحریر بھی لکھ سکتے ہیں جی رول نمبر دو زا کا اچھا ذاکہ بیتن متوسطن جی خوب ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ ملتان پرانا شہر ہے ملتان پرانا شہر ہے رول نمبر تین اگر آپ اس کا ترجمہ کر دیں ملتان پرانا شہر یاد تو کرنا ہے یاد کرنے کے بغیر کہاں کم چلتا ہے ملتان پرانا شہر ہے رول نمبر تین یہ سب بچوں نے یاد ہی تو کیا ہوا ہے تبھی تو بتا رہے ہیں یہ ملتان یہدن قدیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے جزاک اللہ خیر یہ بڑا کتب خانہ ہے یہ بڑا کتب خانہ ہے تو رول نمبر پانچ آپ بتا دیں جی رول نمبر پانچ ہم نے سبق پڑا اس کو دیکھتے ہوئے آپ بتا دیجیے رول نمبر پانچ کہ اس کی عربی کیسے بنے گی یہ بڑا کتب خانہ ہے چلیں رہنے دیجیے رول نمبر چھ آپ بتا دیں رول نمبر چھے آپ بتا دیں گے. بتن مکتبۃ کبیرتن ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا جی مکتبۃ آئے گا مکتبو کیا ہوتا ہے مکتبۃ کبیرتن ٹھیک ہے جی جزاک اللہ اچھا جی وہ پرانی سائیکل ہے وہ پرانی سائیکل ہے رول نمبر سات آپ جواب دیں گے سکائب پہ رول نمبر سات سے سوال ہے وہ پرانی سائیکل ہے بالکل عراب ایک ہوتا ہے جیسے ہی موصوف ہوگا ویسے ہی وہ عراب کے اندر بھی اور تذکیر اور تانیس کے اندر بھی یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو اگر موصوف مذکر ہے تو کیا ہے صفت بھی اور اگر صفت بھی مذکر ہوگی اور اگر مصروف مانس ہے تو صفت بھی مانس ہوگی اسی طرح مصرف اور صفت میں عراب میں بھی مطابقت ضروری ہے اگر موصوف مرفوع ہے یعنی اس پر رفع ہے تو صفت پر بھی اور اگر اس پر ٹھیک ہے اور اگر موصوف پر زبر ہے زیر ہے تو ایسے ہی صفت پر بھی جی اللہ اکبر اچھا نہیں بتایا آپ نے کس سے کیا پوچھا تھا رول نمبر سات سے کچھ پوچھا تھا چلیے رول نمبر بارہ آپ سے سوال ہے رول نمبر بارہ آپ سے اسلام آباد بڑا شہر ہے رول نمبر بارہ سے سوال ہے یہ. اسلام آباد بڑا شہر ہے بلدن کبیرتن اگر تو لاتے ہیں کبیرتن والی بات بلدتن ہونا چاہیے پھر بلدتن کو بھی لے کے آتے کہا بھی تھا مذکر مذاکر منس مطابق ضروری ہے ٹھیک ہے تو بلدتن نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا اسلام آباد بلدن کبیر یا بلد ان کبیر بس تن تن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسلام آباد بلدن کبیر سمپل ٹھیک ہے جی اچھا جی آگے ہے اردو میں ترجمہ کیجیے اردو میں ترجمہ کیجیے اردو میں ترجمہ ہے سب سے پہلا لفظ ہے ہاد بلدی کراتشی بلدی کراتشی اس کا ترجمہ کر دیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے ہوں رول نمبر چار آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی رول نمبر چار نکسلر پہ جی چلیے رول نمبر تیرہ آپ بتائیے رول نمبر تیرہ آپ سے سوال ہے ہا دا بلدی کراتشی ہادی کراتشی اس کا ترجمہ کر دیجئے جلدی سے دیر لگ رہی ہے زیادہ ہاد بلدی کراتشی یہ میرا شہر کراچی ہے زبردست اچھا جی رول نمبر پندرہ آپ سے سوال ہے رول نمبر پندرہ اسی کے ساتھ ہی ہار کیا ہے ہاضا بلدی کراتشی کے ساتھ ہی آگے جملہ لکھا ہوا ہے کہ وہرتی وہادی ہی ہارتی इसका اس کا کیا مطلب ہوگا ہاضا بلدی کراتشی یہ میرا شہر کراچی ہے ٹھیک ہے इसका क्या اس کا کیا مطلب ہوگا رول نمبر پندرہ سے سوال ہے رول نمبر پندرہ جی جی جناب بھائی جیم کہیں مکھھی مکھھی آ بیٹھ گئی ہوگی آپ کی کتاب میں ہارتی نہیں ہے جا رہتی نہیں ہے ہار رہتی ہے ٹھیک ہے ہار رہتی ہے ہاں ہے ہاں جی شکر ہے کہ آپ کا آواز آ گئی جی وہ ہاری ہار رتی تو یہ میرا کیا ہے الفاظ کے معنی میں بھی لکھا ہوا ہے ہار رتن ہے یون بھی محلے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی اگر آپ کو آواز آ گئی ہے رول نمبر چار تو اگر ہم آپ سے کوئی ترجمہ پوچھ لیں تو آپ اس کا ترجمہ کر دیں سوال یہ ہے آگے لکھا ہوا ہے اردو میں ترجمہ کیجئے اردو میں جی محلہ کہتے ہیں نا لکھ دیا ٹھیک ہے محلہ کہتے ہیں اس کو علاقہ محلہ ہائی حارہ دونوں کہتے ہیں لفظ یہ لکھا ہوا جملہ یہ ہے مدرستی اعلی شارع جمشید ٹھیک ہے مدرستی اعلی شارع جمشید جی اس کا ترجمہ کر دیں رول نمبر چار آپ سے اگر کر سکیں آسانی سے چونکہ آپ نہیں تھے اتنے دن تو ہم آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اگر معذرت کر لیں تو لیکن بہتر ہوگا کہ کر لینا چاہیے مدرسہ مدرستی اعلیٰ شارع جمشید زبردست میرا مدرسہ جمشید روڈ پر ہے کراچی والے جانتے ہیں کہ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن جمشید روڈ پہ واقع ہے گرو مندر ٹھیک ہے اسی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے اس مح اللہ بنوری ٹاؤن یہ علاقے کا نام بلکہ پورا پڑ گیا ہے بنوری ٹاؤن کی وجہ سے جامع علومِ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی وجہ سے اس علاقے کو ہی بنوری ٹاؤن کہتے ہیں حضرت یوسف بنوری رحمہ اللہ کی وجہ سے اللہ اکبر کیا باتیں ہیں بنوری ٹاؤن کی خیر ہیہ حار کبیرہ ہیہ حارت کبیرہ بڑا محلہ ہے مدرستی اعلیٰ شارِ جمشید میرا مدرسہ کیا ہے جمشید روڈ پہ واقع ہے حاض زمیلی شاہد یہ میرا کلاس فیلو یا میرا دوست کیا ہے شاہد ہے ہو ولاد الصمین موٹا لڑکا ہے ذا کا جاری احمد وہ میرا پروسی جاری ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہار نہیں پڑھ دینا اس کو یہ جاری ہے یہ جیمس ہے رول نمبر چھ یہ جیمس ہے جاری جار پڑوسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا پڑوسی احمد ہے احمد ولدن نحیف احمد کیا ہے کمزور بچہ ہے کمزور لڑکا ہے وہ آخر کیا ہے وہ اخوق ولدن ال معتدل اور اس کا بھائی جو ہے وہ معتدل سا آدمی ہے نہیں تو وہ کمزور ہے نہیں وہ موٹا ہے متوسط بھی کہتے ہیں معتدل بھی کہتے ہیں درمیانے درجے کے آدمی کو متوسط اور معتدل دونوں باتیں کہتے ہیں باقی رہا گیا قاعدہ وہ چکے ہیں کہ عربی زبان میں موصوف پہلے اور اس کی صفت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو بعد میں بعد میں لائی جاتی ہے یا بعد میں ذکر کی جاتی ہے اگر مصروف مذکر ہو تو صفت مذکر اور اگر مصوف مانس ہو تو صفت بھی مانس جیسے آدھا ہاں کتاب القبیر بازی قراستاً کبیر باقی الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے یقیناً اچھی طرح اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے جنہوں نے یاد نہیں کیے وہ دوبارہ سے ایک نظر دوڑائیں میں آپ کو یقیناً بتا دوں کہ آپ کہ آپ جب بھی عربی تکلم کریں گے یا آپ جب بھی عربی سیکھنے کی کوشش کریں گے یا اس پر تکلم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں تب آپ عربی بناتے چلے جائیں گے اور اگر آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں الفاظ کا ذخیرہ کیا ہوگا میں کوئی اتنا کوئی ایسا عجیب سا لفظ تو نہیں بول دیا ٹھیک ہے یعنی ایک کثیر تعداد میں آپ کے پاس الفاظ کے معنی ہونے چاہیے آپ کو پتہ ہو کہ جو جو چیزیں آپ کے استعمال میں کھانے پینے کی اشیا ہیں برتن ہیں کپ ہیں پلیٹ ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جس میز پہ بیٹھ کے کھانا, کھانا کھاتے ہیں میز ہے ٹھیک ہے دیگر جتنی بھی اشیا جگ کے اندر پانی لیتے ہیں ٹھیک ہے تھرموس کے اندر آپ اگر چائے ڈالتے ہیں یا دیگر چیزیں ہیں چانک ہے اس کے اندر چائے ڈالتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو ان ساری چیزوں دسترخوان کو کیا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ روٹی کو کیا کہتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جی وہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے ہم جب ثالثہ کے اندر یعنی جو عالم کورس کا تیسرا درجہ ہے اس کے اندر پڑھتے تھے کنز الدقائق فقہ کی کتاب ہے بڑے بوڑھی سے استاد ہوتے تھے اور بڑے خوشتبا سے آدمی تھے جب وہ ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ پڑھاتے پڑھاتے ہمیں کبھی کبھی جب وہ کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہے نا یہ چودھویں صدی کے اندر آئے پڑھنے کے لیے ہم جب ہوتے تھے نا ہم جب پڑھا کرتے تھے وہ ویسے گپ شپ کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے نا تو ہم استاد کے چہرے کو دیکھ کے اس کا تیور سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ کیا بولنے لگیں اور تم لوگوں کو سمجھا سمجھا کے بھی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بات ہے آپ کی کہ جو میں بول رہا تھا آپ نے پہلے ہی بول دیا کمال نہیں ہو گیا خیر تو الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے آپ کو نام آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس لیے الفاظ کے معنی پر زیادہ سے زیادہ زور دیں ان کو یاد کریں باقی قواعد آپ کو آتے جائیں گے انشاءاللہ آپ چلتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہوگا علم الناحب کا سبق تو جن جن ساتھیوں نے ترکیب نہیں کی ہے اسمائے موصولہ کی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تعاون ان سے لے لیں رول نمبر دو ہیں ان سے پوچھ لیں رول نمبر چھ ہیں ان سے پوچھ لیں یا اور جن جن ساتھیوں کو یاد ہوں ٹھیک ہے ان سے تعاون لے لیں اور نہیں تو کسی بھی وقت بیٹھ کر سارے تکرار کر لیں اور میں نے خود ساری ترکیبیں کر دی ہیں ٹھیک ہے اور رول نمبر تین بھی ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ترکیبیں آتی ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے رول نمبر چار ان کو بھی ترکیبیں آتی ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں کی ہیں ان کو کروانی ہے کر لی ہیں ٹھیک ہے دوسرے آپ ذرا ہم آپ کے ساتھی سے بات کر لیتے ہیں جو آج تشریف لائیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جب بھی ایک بچہ پہلے دن اسکول جاتا ہے نا پہلے دن جب اسکول جاتا ہے نا تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے استاد کیا پڑھا رہے ہیں طلبا کیا پڑھ رہے ہیں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا